أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسكر عبادنا إبراهيم وإسحاق وياقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار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 قاسرات و ترف اطراب هذا ما تعدون ليوم الحساب ان هذا لرزقنا ما له من نفات مقصد سورہ سواد کا مقصد سورہ سعود کا البتلا عالل مصطفین کہ اللہ نے ہمیشہ یہ اپنے برگزیدہ بندوں کو آزمایا ہے اور ان پہ طرح طرح کی آزمائشیں یہ بھیجی ہیں اور طرح طرح کی آزمائشوں میں انہیں مبتلا کیا ہے جو ان کے عجز پر دلیل ہے یہ گزشتہ صورت کا تتمہ ہے یہ صورت گزشتہ صورت میں یہی برگزیدہ پیغمبروں کی عاجزی ذکر کی گئی تھی اور اس صورت میں یہ ان پر ابتلاط اور آزمائشوں کا بیان ہے تین ابواب پر مشتمل ہے باب اول یہ آیت نمبر سولہ تک جس میں مقاصد اربعہ سے اعراض کرنے والوں کو زواجر یہ دیے گئے دوسرا باب یہ آیت نمبر سترہ سے ستر تک ہے جس میں نو پیغمبروں پر آنے والی ابتلاط اور آزمائشوں کا بیان ہے تین پیغمبروں کا تفصیل ذکر کیا گیا اب یہاں سے آیت نمبر پینتالیس سے چھ پیغمبروں کے احوال مختصراً اور اجمالن بیان کیے جا رہے ہیں وسقر عبادنہ ابراہیما اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم علیہ السلام اسحاق یعقوب علیہ السلام کو یہ العیدی کہ وہ ہمت والے تھے ول اور بصیرت والے یہ آنکھوں والے یعنی بصیرت والے یہ العیدی ہمت والے تھے یعنی ان کی قوت عملی وہ بھی زیادہ تھی عمل کرنے والے تھے عمل میں سستی دکھانے والے نہیں تھے اور ساتھ میں ان کا جو نظریہ تھا ان کا جو عقیدہ تھا تو وہ بھی دلیل پر مبنی تھا قرآن نے یہ دونوں صفات پیغمبروں سے متعلق ذکر کی ہیں بعض لوگوں میں عمل کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے لیکن ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے نظریہ ٹھیک نہیں ہوتا یعنی اللعیدی ہوتے ہیں ہمت والے ہوتے ہیں عمل کے اعتبار سے لیکن نظریے کے اعتبار سے کام خراب ہوتا ہے بعض لوگوں کے نظریات وہ درست ہوتے ہیں لیکن وہ عمل میں پیچھے ہوتے ہیں عمل میں وہ سستی دکھاتے ہیں یہ دونوں چیزیں جب ساتھ مل جائیں تو یہی مکمل کامیابی ہے کہ انسان میں عمل کی ہمت بھی ہو قوت بھی ہو اور ساتھ میں اس کا نظریہ وہ بھی درست ہو یہ پیغمبروں کی صفات ہیں ولیدی ہمت والے تھے ولابسار اور بصیرت والے ان کا نظریہ وہ بھی ٹھیک تھا اور وہ بھی درست تھا اور ہمارے بندے ابراہیم کو یاد کرو ابراہیم پر بھی طرح طرح کی آزمائشیں اور امتحانات آئے ہیں جیسے سورہ بقرہ میں گزرا تھا وہ دب تلا ابراہیم اور رب بہو بے اور تمہارے رب نے ابراہیم کو چند حکموں کے ساتھ آزمایا تھا ابراہیم نے پورا کیا تھا ابراہیم کی پوری زندگی یہ آزمائشوں اور امتحانات سے تعبیر ہے بادشاہ کو حق بیان کرنا باپ کو حق بیان کرنا قوم کو حق بیان کرنا اور بالکل کھری اور صاف بات کہنا یہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں بلکہ بالکل صاف اور واضح بیان یہ اسی بیان کی پاداش میں آگ میں پھینکا جانا ہجرت پر مجبور ہونا یہ اپنی بیوی کو اللہ کے حکم سے مکہ کی اس غیر آباد وادی میں چھوڑنا بچے کے بچے کی گردن پر چوری پیرنا اور یہ طرح طرح کی آزمائشیں اور طرح طرح کے امتحانات اسی طرح اسحاق علیہ السلام یعقوب پر جو امتحانات آئے تھے وہ سورہ یوسف میں یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے فراق میں ان کی آنکھیں وہ سفید ہو گئی تھیں وہ بھی اور غم کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں اور سورہ یوسف میں یہ ان پر آنے والی ابتلاط اور آزمائشوں کا ذکر ہے الیل ایدی ہمت والے تھے ول ابسار اور بصیرت والے عقلمند لوگ تھے یہ نہ اخلص نا بے شک ہم نے کہ چنا تھا انہیں بے کہ یہ ایک خالص صفت کے ساتھ ایک پسندیدہ خصلت کے ساتھ اور وہ پسندیدہ خصلت وہ کیا تھی وہ خالص خصلت وہ کیا تھی ذکر الدار اور وہ یہ آخرت کو یاد کرنا ہے یہی پیغمبروں کی خصوصیت تھی کہ ہر وقت وہ آخرت کو خود بھی یاد کرتے تھے اور لوگوں کو بھی یاد کرواتے تھے کانویت یذکرون دارل دار الخرت ہر وقت وہ آخرت کے گھر کا تذکرہ کرتے تھے آخرت کو یاد کرتے تھے یہ اپنے باز اور اپنی نصیحتوں میں وہ آخرت کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے تھے اور یا یہ مانا بھی کہ یدھ کرو بہم ہم دارالآخرہ کہ انہیں دیکھنے سے آخرت یاد آ جاتا تھا بعض لوگوں کو اللہ نے یہ ایسا ملکہ دیا ہوتا ہے ہر وقت ان کی زبان پہ توحید ہر وقت ان کی زبان سے یہ قرآن کی عظمت ہر وقت ان کی زبان سے آخرت کا ذکر وہ سنا جاتا ہے تو لوگ جب انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے دیکھتے ہی لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے لوگوں کو اللہ کی توحید یاد آ جاتی ہے لوگوں کو اللہ کی کتاب یاد آ جاتی ہے لوگوں کو آخرت یاد آ جاتا ہے فکرت دار اور وہ آخرت کو یاد کرنا ہے اور یہ اگرچہ دنیا بھی یہ بھی دار ہے یعنی ایک گھر ہے رہنے کے لیے ایک جگہ ہے لیکن دار کا جو اصل مصداق ہے وہ دار الآخرہ ہے حقیقی گھر اور حقیقی رہنے کی جگہ وہ آخرت ہے دنیا یہ صرف ایک پل ہے اس کے لیے ایک گزرگاہ ہے کہ جس سے لوگ گزر رہے ہیں اور یہ رہنے کی ہمیشہ کی زندگی یہ نہیں ہے یہ مستقل ٹکانہ نہیں ہے اسی لیے قرآن نے دار کو ہی مطلق ذکر کیا ہے کہ اصل ٹکانہ اور اصل گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے وہ ان لَمِنَ لمینل مستفی نل اور بے شک یہ پیغمبر ہمارے نزدیک یہ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے الخیار اور نیک لوگوں میں سے یہ الخیار بہتر لوگوں میں سے نیک لوگوں میں سے اخیار یہ جمع ہے کی اور خیر نیک اور بہتر لوگوں کو کہتے ہیں وہ ان نہ من المستف الخیار امام راضی تفسیر کبیر میں وہ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ علماء نے اس آیت پر استدلال کیا ہے اور اسی آیت سے انہوں نے دلیل پکڑی ہے فی اس بات عسمت علم کہ پیغمبر یہ گناہوں سے معصوم ہیں وجہ کیا ہے کیونکہ اللہ نے پیغمبروں کو الخیار بہتر لوگ اور نیک لوگ قرار دیا ہے یہ خیر بہتر لوگ ہیں کہ اور یہ بہتری ان کی تمام افعال میں اور ان کی تمام زندگی سے وہ ظاہر ہوتی ہے بعض لوگ علماء میں اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ پیغمبر یہ کبائر سے وہ تو معصوم ہیں کہ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں جو کبیرہ گنا ہے ہاں البتہ صغائر میں پھر علماء کے دو گروہ بن جاتے ہیں بعض علماء کا قول یہ ہے کہ پیغمبر وہ صغیرہ گناہوں سے بھی ویسے ہی پاک ہیں جیسا کہ کبیرہ گناہوں سے وہ معصوم ہے لیکن کبیرا میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کسی کا اختلاف یہ نہیں ہے اور اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے و ع ہم المطفیار اور بے شک یہ پیغمبر یہ ہماری نزدیک چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں الخیار اور بہتر لوگوں میں سے نیک لوگوں میں سے وسکر اسماعیلا ولیسا ودل کفل اور یاد کرو اسماعیل علیہ السلام کو اور یسا کو ودل اور ذوالقفل کو یہ بھی پیغمبر ہیں تو تین یہ پیغمبر اجمالن اور تین پہلے وہ کل من اور یہ سارے یہ نیک لوگوں میں سے تھے یسا یہ بھی بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں بنی اسرائیلی پیغمبر ہیں اور ذوالکفل ان کا تذکرہ یہ قرآن میں صرف دو جگہ صرف نام کی حد تک آیا ہے اور زیادہ تفصیل یہ نہیں ہے ہاں حدیث میں بنی اسرائیل میں سے ایک شخص گزرے ہیں کفل نام ہے اس کا کہ جس سے ایک مرتبہ ایک عورت نے بد... اس نے ایک مرتبہ ایک عورت سے بدکاری کا مطالبہ کیا جب وہ عورت کچھ پیسوں کے لیے اس سے مدد طلب کرنے کے لیے آئی اور اس نے اس سے مطالبہ کیا لیکن وہ عورت وہ کام پوٹی اور اسے اللہ کا واسطہ دیا اور اللہ یاد دلایا تو اس نے اخلاص کے ساتھ توبہ کی اور اس کی مدد اللہ کی رضا کے لیے کی اسی رات اس کو موت آئی اور صبح اس کے دروازے پہ لکھا گیا تھا قد غفر اللہ القفلہ کہ اللہ نے کفل کو بخش دیا ہے وجہ یہ کہ اس کا خاتمہ توبے کے ساتھ ہوا اور خاتمہ اس کا صحیح ایمان اور صحیح عمل پہ ہوا ہاد ذکر یہ ابسائت میں ترغیب ہے قرآن کو ہادا ذکر یہ قرآن یا یہ جو ماقبل میں یہ پیغمبروں کے احوال گزر گئے یہ صورت کہ جس میں پیغمبروں پر ابتلاع کا ذکر ہے اور یا ہادا یہ قرآن ذکر یہ یاداشت ہے یہ ایک نصیحت ہے اور یہ نصیحت کی کتاب ہے وہ لِلْمُتَّقِينَ نلمتقین مَآبٍ اب پیغمبروں کے تذکرے کے بعد عام ایمان والوں کا اور عام متقی لوگوں کے لیے بشارت و ان نلمتقین مَآبٍ اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹکانہ ہے اچھی منزل ہے وہ حسنما آب کیا ہے جنات عدن یہ جنات یہ خس نما سے یا بدل ہے اور یا عطف بیان ہے جنات آدن وہ اچھا ٹکانہ وہ باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے مفت حتَ لحم یہ مفتحتن یہ يہ سے حال ہے اس حال میں کہ کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے العبواب جنت کے دروازے جنت کے دروازے یہ ان کے لیے کھلے ہوئے ہوں گے کیونکہ یہ مہمان ہوں گے اللہ کے اور مہمانوں کے لیے میزبان وہ گھر کے دروازے کھلے رکھتا ہے جیل کے دروازے یہ بند ہوتے ہیں اور مہمانوں کے لیے پہلے سے ہی دروازے وہ کھول دیے جاتے ہیں سورہ زمر میں بھی یہی آئے گا وہاں پہ ہم وسیق اللہ تقو رب بہم الجن حدا جا فا تو وہاں پہ ہم یہ فرق کریں گے جہنم اور جنت کا جنات یاد باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے اس حال میں کہ کلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے ال ابواب دروازے متقینا یہ دوسرا حال ہے اسی جنات سے متقین افیحا کہ اس حال میں کہ وہ تکیہ لگانے والے ہوں گے فیحا کہ ان جنتوں میں یدعونا اور منگوائیں گے فیحا ان جنتوں میں بفا میوے اور یہ میوے یہ خوراک یہ لذت کے لیے ہوگی پیٹ بھرنے کے لیے نہیں منگوائیں گے اس میں ففا کی میوے بہت و شراب اور پینے کا سامان پینے کے طرح طرح کے مشروبات وہ ہوں گے اکیلے ہوں گے یا ان کے ساتھ ساتھی بھی ہوں گے قاصرات ان کے پاس ہوں گی قاصرات اترفے یہ اپنی نگاہوں کو روکنے والیاں کن پر اپنے شوہروں پر یعنی پاکدامن اتنی ہوں گی آفائف اتنی ہوں گی کہ انہیں اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کے وہ نہیں دیکھیں گی اتنی پاکدامن ہوں گی اور یہ ایک عورت کی بڑی بلند صفت ہوتی ہے وہ ان دہم قاثرات و اور ان کے پاس روکنے والیاں ہوں گی اپنی نگاہوں کو اپنے شوہروں پر اطراب ہم عمر اطراب یہ ترب کی جمع ہے ترب ہم عمر کو کہتے ہیں متصاویات فسن یہ التی لعبت معاہدین التراب یعنی سوی العمر یعنی جس نے مٹی میں کھیلا ہو وجہ یہ کہ عمر میں جب ایک ساتھی ایک رفیق حیات وہ عمر میں بڑا ہوتا ہے تو وہ ایسے نظر آتا ہے جیسے جی ماں کی جگہ ہو اور جب عمر میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے جب عمر میں وہ چھوٹی ہوتی ہے تو ایسے لگتی ہے جیسے بیٹی بیٹی کے مقام پہ لیکن ہم عمر ہو تو ہم عمر میں تکلفات نہیں ہوتے ان میں بے تکلفی زیادہ ہوتی ہے سورت کے آغاز میں میں, میں نے جب میں ربط امتیازات وغیرہ یہ ذکر کر رہا تھا تو وہاں پہ میں نے اطراب پہ کہا تھا کہ ان کے درمیان بے تکلفی نہیں ہوتی حالانکہ وہ جملہ وہ ذلت زبان تھی وہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ ان میں تکلفات نہیں ہوتے ان میں بے تکلفی ہوتی ہے ہم عمر لوگوں میں وہ ان دہم قاصرات و طرف اطراب اور ان کے پاس کہ اپنی نگاہوں کو اپنے شوہروں پر روکنے والیاں ہوں گی اطراب ہم عمر اور یا و طرف دوسرا معنی ہم نے کیا تھا سورہ صافات میں اور ان کے پاس کہ روکنے والیاں ہوں گی اپنی شوہر کی نگاہوں کو اپنے آپ پر وجہ یہ کہ ان کا حسن و جمال اتنا ہوگا کہ شوہر ان کے علاوہ اور کو دیکھے گا ہی نہیں اور ان کے پاس روکنے والی ہوں گی اپنے شوہر کی نگاہوں کو اپنے آپ پر اطراب ہم عمر اور ان سے کہا جائے گا ہادامات لیو مل حساب یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے لیو مل حساب کے دن کے لئے حساب کے دن کے لئے لوگوں سے ان کا وعدہ کیا جاتا ہے ان نہاد لرسکونا بے شک یہ ہماری نعمتیں لرسکونا یہ ہماری دین ہے یہ ہماری طرف سے دینا ہے ماں لہو من نفاد اور نہیں ہے اس کے لیے ختم ہونا جنت ہمیشہ ہے تو جنت کی نعمتیں یہ بھی ہمیشہ ہیں ہاضا ہاضا یہاں پہ کہ کئی مرتبہ یہ فصل کے لیے یہ آتا ہے یعنی اب یہاں پہ جنتیوں کے لیے بشارت ذکر کی گئی متقین کے لیے تو اب اس کے بعد مستقل ایک اور گروہ جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جو پہلے گروہ سے یکسر مختلف ہے ہار یہ مقام یہ جنتیوں کے لیے تھا کہ اب سرکشوں کے لیے کون سا یہ بالکل الگ گروہ ہے اور ان کی الگ صفات ہیں وہ ان لاغین لشرما آب اور بے شک سرکشوں کے لیے لشرما آب برا ٹکانا ہے اور بری منزل ہے وہ شررما آب کیا ہے جہنم جہنم ہے دوزخ ہے یسلو نہا داخل ہوں گے وہ اس میں فبی اصلم اور بہت برا بچونا ہے یہ جہنم یعنی جہنم یہ کانٹوں برا بستر ہے اور کانٹوں برے بستر میں انسان کو چین اور آرام کی نیند وہ کہاں آئے بہت برا بچھونا ہے یہ جہنم جہنم یسلونا جہنم ہے یسلونا اور یہ داخل ہوں گے اس میں پب اصلم ہاتھ اور بہت برا بچھونا ہے یہ جہنم ہاد یہ جہنم کی یہ سزا یہ ایک طرف ہاد یہ جہنم کی سزا ہے لیکن یعنی جہنم بذات خود ایک الگ سزا ہے ایک بڑھتی آگ کا نام ہے لیکن اگر پھر اس کے علاوہ اس میں دیگر سزائیں بھی ہوں تو یہ مصیبت کے اوپر مصیبت ہے یہ آگے یہ دیگر سزائیں یہ جہنم کے اس عذاب کے اوپر دیگر سزائیں ہیں ہاضا یہ تو جہنم کی یہ سزا تھی یہ آگے یہ دیگر سزائیں یہ مزید عذاب ہے فلی تو ہو تو پس چاہیے کہ یہ چکیں اس عذاب کو ہاض امیر یہ عذاب کی طرف راجے ہے جو اس آگے بے ہاتھ سے پتہ چلتا ہے فلیدوکو ہو تو چاہیے کہ یہ چکے اس عذاب کو اور وہ کیا ہے ہم وہ کھولتا ہوا پانی ہے گرم پانی ہے وہ اور جہنمیوں کی پیپ ہے غساق وہ خون ملا پیپ ہے یہ ان کے لیے وہ کھانے کا اور پینے کا سامان ہے غساق خون ملا پیپ ہے آخر و من شکل ہی ازواج وہ آخر من شکلی ہی اور دوسرے عذاب ہیں منشکلی ہی اسی طرح کے یعنی اس گرم پانی کے اور جہنمیوں کے ان ان خون اور پیپ کے اسی طرح کے ازواج قسم قسم کے عذاب طرح طرح کے عذاب یعنی وہ اس کے علاوہ ہیں ہاد فوجم مختحم معم یہ ایک جانب یہ عذاب بھی ہیں کہ آگے ایک دوسرے پر یہ لانت بھیجنا مریدوں کا اور سرداروں کا ایک دوسرے پر لان کرنا ایک دوسرے کو برا بلا کہنا یہ الگ سے ایک مصیبت ہے اور الگ سے ایک عذاب ہے ایک دوسرے کو کوسیں گے ایک دوسرے پر لانت بھیجیں گے اور ایک دوسرے پر پٹکار بھیجیں گے ہاضا فوج مختحم معکم یہ ایک ٹولا ہے اور یہ ایک گروہ ہے مختحم معکم داخل ہونے والا معکم تمہارے ساتھ لامرحبمب جب اندر سے جب اندر جو سردار بیٹھے ہوں گے جو مولوی بیٹھے ہوں گے جو پیر بیٹھے ہوں گے جب وہ ان باہر سے آنے والے مریدوں کو اور تابے داروں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے لا مرحبا لامرحبمبیم نہ ہو خوش آمدید ان کے لیے ان نہ النار سوال بے شک یہ داخل ہونے والے ہیں آگ میں ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں آلو جب مرید اپنے پیروں کو پہلے سے دیکھیں گے کہ یہ جہنم میں پہلے سے داخل ہیں اور پڑے ہوئے ہیں آلو تو کہیں گے یہ تابے بل ان تم اور یہاں پہ آگے یہ قف ہے کف مانا یہ کہ یہاں پہ رک جاؤ یعنی جب یہ مرید اپنے پیروں کو دیکھیں گے تو کہیں گے بل ان تم تو ان کی وہ تھوک اور ان کی وہ ان کے گلے جو ہے وہ خشک ہو خو جائیں گے بلکہ تم بھی یعنی تم لوگ یہاں پہ پہلے سے پڑے ہوئے ہو لا مرحب اور یہ مرید اپنے پیروں سے کہیں گے لا لامرحبمبکم تمہارے لیے بھی خوش آمدید نہ ہو یہ ان تم قدم تمہ ہو لنا تم لوگوں نے آگے کیا تھا ہمارے لیے عمل اس مقام کا یعنی تم لوگوں نے ہمارے لیے اس جگہ میں آنے والے جو عقیدہ ہے اور جو عمل ہے تم لوگوں نے ہمیں وہ اچھا بنایا تھا ہمارے لیے آگے کیا تھا ہم تمہارے نقشے قدم پہ چلے تھے تو آج تم بھی یہاں پہ اور ہم بھی تمہارے ساتھ چلے آئے تم لوگوں نے آگے کیا تھا ہمارے لیے عمل اس مقام کا فبیس القرار تو بہت برا ٹہرنا ہے بہت بری جگہ ہے ٹہرنے کی قالو تو یہ مرید اپنے پیروں کے حق میں اور یہ مقتدی اپنے مختداؤں کے حق میں یہ کہیں گے بدو دیں گے قالو تو کہیں گے رب بنا اے ہمارے رب منقد ملنا ہاد جس نے آگے کیا ہے ہمارے لیے عمل اس مقام کا فضد ہو آزاب فنار تو, تو زیادہ کر تو بڑا دے اس کے لیے عذاب دوچند چند فنارے آگ میں اللہ اسے ڈبل عذاب دے خود بھی گمراہ تھا اور ہمیں بھی گمراہ کیا تھا اور سورہ آراف آیت نمبر اٹتیس میں اس کا جواب گزرا تھا وہاں پہ بھی یہ شکایت لگائیں گے لیکن اللہ فرمائیں گے لکلفن ہر ایک کے لیے ڈبل عذاب ہے پیروں کے لیے اور مختا کے لیے ڈبل عذاب اس لیے خود بھی گمراہ اوروں کو بھی گمراہ کر رہا تھا تمہارے لیے ڈبل عذاب اس لیے خود بھی گمراہ تھے اور گمراہوں کے پیچھے چل رہے تھے اپنی عقل استعمال کرتے تمہارے گلے میں کس نے رسی ڈالی تھی اور تمہیں کون زبردستی وہ کھینچ رہا تھا لیکن تم خود بھی اس کی تابیداری کرنے پہ تمہارا اپنا ارادہ خود مجرم تھے وقالو جب ایک دوسرے پر لانت سے یہ فارغ ہوں گے تو پھر ان کا دھیان جائے گا کہ وہ دنیا میں ہم جن لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے یہ آخر وہ لوگ ہمیں یہاں پہ کیوں نظر نہیں آ رہے حق پرستوں کے بارے میں وقالو اور کہیں گے مالنا کیا بات ہے ہمارے لیے لا را رجالن کہ ہم نہیں دیکھ رہے رجالن کچھ مردوں کو ان مردوں کو کن نانا دو ہم کہ جنہیں ہم شمار کرتے تھے شریوں میں سے کہ وہ شری ہیں دنیا میں ہمیشہ حق پرستوں کو پیغمبروں کو پیغمبر کے وارثوں کو شری قرار دیا گیا ہے ہر زمانے میں کوئی انہیں شری کہتا ہے تو کوئی دہشت گرد کہتا ہے تو کوئی اور القابات جو ہے ان سے نوازتا ہے ہر زمانے کے اپنے الگ الگ یہ فتوے ہیں گمراہوں کے اور باطل پرستوں کے جنہیں ہم شری کہتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ ان لوگوں نے شر پھیلایا ہے اور ان لوگوں نے اختلاف پیدا کر دیا ات کیا ہم نے بنایا تھا انہیں مذاق کیا ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے حالانکہ وہ تھے حق پرس امزاغت عنہار یا ٹیڑھی ہو گئی یا ٹیڑی ہو گئی ان سے ہماری نظریں یعنی یہاں پہ یا سرے سے ہے نہیں اور ہم نے ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا تھا کہ جو یہاں پہ سرے سے آئے ہی نہیں اور یا یہاں پہ ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے شاید یہاں پہ کسی گھڑے میں اور کسی گہرائی میں وہ پڑے ہوئے ہوں اور ہمیں نظر نہیں آ رہے تو اللہ فرمائیں گے ان نظال کا بے شک ذال یہ جہنم کا عذاب لحق یہ حق ہے اور یا ذالکہ میں اشارہ یہ آگے جو تخاصم و النار یہ اسی کی تفسیر ہے اسی کی وضاحت ان نزال لحق لحقن بے شک یہ بات حق ہے اور وہ بات کون سی بات ہے تخاصم و النار وہ جہنمیوں کا آپس میں جھگڑنا ہے یعنی یہ ضرور ہو کر رہے گا قل ان نما انم اب سورت کے آغاز کی طرف بات لوٹ رہی ہے سورت کے آغاز میں انہوں نے کہا تھا وہ عجیب انجا انہوں نے یہ بات عجیب جانی کہ آیا ایک ڈرانے والا ان کے پاس اور اس پر یہ طرح طرح کے فتوے لگاتے ہیں کل کہہ دیجئے پیغمبر ان نما انم ان بے شک میں ڈرانے والا ہوں میرا کام انذار ہے اور میں کون سا عقیدہ بیان کرتا ہوں ومام اللہ الواحد القحار اور نہیں ہے کوئی حاجت روا ا اللہ سے اللہ کے کہ کہ جو یکتا ہے القہار سب پر غالب ہے رب سماواتی والارضی وہ پالنے والا ہے آسمانوں کا والارضی اور زمین کا ومابئی نہما اور وہ جو ان کے درمیان ہے العزیز وہ غالب ہے الغفار اور بڑا بخشنے والا دشمنوں پر غالب اور دوستوں کو بخشنے والا قل کہہ دیجئے پیغمبر ہوا نب عظیم ہوا اس کا مرجع کیا ہے اس کا مرضی یا تو توحید ہے جو آگے ماقبل میں گزرا ومام ان اللہ اللہ الواحد القحار یہی بات یہ ان منکرین پر بڑی بھاری گرتی ہے اور ان پر یہ بڑی بھاری لگتی ہے اور یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں قل کہہ دیجئے پیغمبر ہوا نب و نظیم یہ توحید نب و نظیم یہ بہت بڑی خبر ہے لیکن ان تم معرضون تم ہو اس سے اعراض کرنے والے یہ کوئی معمولی عقیدہ نہیں ہے کہ جو تم لوگ اس سے انکار کرتے ہو یا ہوا اس کا مزداق قرآن ہے قل کہہ دیجئے پیغمبر ہوا نب عظیم یہ قرآن یہ بہت بڑی خبر ہے اور قرآن کے ناموں میں ایک نام نب عظیم لیکن ان تم معرضون اور تم ہو اس بڑی خبر سے اعراض کرنے والے یا ہوا میں ضمیر آخرت کی طرف قل کہہ دیجئے پیغمبر اور سارے مقاصد اور قل میں تو ویسے بھی پیغمبر کا اعلان ہے تو وہ چاروں مقاصد آ جاتے ہیں ہوا یہ آخرت نب و ناظیم یہ بہت بڑی خبر ہے ان تم معرضون اور تم ہو اس سے اعراض کرنے والے علم لئے بل کہ اس میں صداقت رسالت کہ اللہ کے پیغمبر کی رسالت پر جو دلیل ہے وہ پیش کی جا رہی ہے کہ یہ جو میرے پاس یہ خبریں آتی ہیں مجھے کیا علم ہے یہ لیکن یہ مجھے وہی کی بنیاد پہ یہ مجھے سب کچھ معلوم ہوتا ہے ماکان علم بل مل اور اس میں پیغمبر سے علم غیب کی نفی بھی ہے ماکان علم نہیں ہے مجھے مین علم کوئی علم بل مل آلہ اس بالا کی جماعت پہ بل مل وہ جو ایوان بالا کی جماعت ہے اور عالم بالا کی جو جماعت ہے مجھے اس کا کوئی علم نہیں ادیکسمون جب وہ آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو احکام آتے ہیں اور وہ آپس میں احکام کو وہ نیچے فرشتوں کی طرف منتقل کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پورا نظام کائنات کا یہ عالم یہ نظام اسی طرح چلتا ہے تو میں جب تم لوگوں کو ان کی خبریں دے رہا ہوں تو میرے پاس یہ خبریں یہ کہاں سے آتی ہیں میرے پاس تو کوئی علم نہیں مجھے وہی کے ذریعے ہی یہ باتیں یہ معلوم ہوتی ہیں ورنہ ماکانلی من علم نہیں ہے میرے لیے من علم کوئی خبر کوئی علم بل مل اس عالم بالا کی جماعت پہ از یکت جب وہ آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کیسے پتا چلتا ہے ایوحا ای یو ہے الیا ہا الیا وہی نہیں کی جاتی ان بمانے لا ہے وہی نہیں کی جاتی الیا میری جانب اللہ مگر ان نما ان مبین مگر یہ کہ میں ڈرنے والا ہوں ظاہر یعنی یہ میں جو سب آپ کو بیان کرتا ہوں تو یہ وہی کی بنیاد پہ کرتا ہوں ای یو ہے الیا وہی نہیں کی گئی میری طرف مگر اس بات کی کہ ان نما ان نظیر مبین کے بے شوائے اس کے کہ میں بے شک ڈرانے والا ہوں ظاہر ازقال رب کل ملا اکت ان خال قم بشرم من تین کہ اب اسی عالم بالا کا ایک واقعہ ماضی کا وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس پیغمبر کو اس واقعے کا کیسے علم ہے یہ وہی کی بنیاد پہ ہی ہے ازقال رب کل ملا اکت ان خال قم بشرم من تین یاد کرو جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے نخالقن بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں بشرن ایک انسان کو من تین مٹی سے اور جگہ جگہ ہم نے یہ بات بتلائی ہے کہ قرآن میں کئی طرح کے الفاظ آتے ہیں کبھی کہتا ہے تراب کبھی کہتا ہے تین کبھی کہتا ہے تین اللہ کبھی سلسال کل فخار اور اس پر ہم نے جگہ جگہ وضاحت کی ہے کہ ان کا ان سے مراد کیا ہے پہلے ایک حالت پھر اس میں پانی ڈالا گیا تو اس سے کیچڑ بنایا گیا اور پھر اسے خوب گوندا گیا اور پھر وہ سیاہ ہوا ہم مصنون اور پھر اس آخر میں سلسال کلپخار اس سے بن جاتا ہے کہ اگر ایولیوشن سے مراد یہ ہو یعنی یہ مختلف مراحل سے گزرنا تو یہ ایوولوشن تو قرآن سے ثابت ہے جہاں تک ڈارون کے نظریے کا تعلق ہے تو وہ باطل نظریہ میں برابر کر لوں اسے وَنَفَخْتُ فِيهِ روحی اور پھونکوں میں مَن اس میں مَن روحی اپنی روح سے اور روح کی نسبت اللہ نے اپنی جانب کی ہے اسے اضافت تشریفی کہتے ہیں اضافت تشریفی یعنی وہ قدر و قیمت بڑھانے کے لیے کہ یہ آدم میں جو روح پونکھی گئی تھی کو وہ کوئی معمولی روح نہیں تھی وہ نفقت فی موح اور پونکو میں اس میں اپنی روح سے فقاو لہو ساجدین تو تم گر پڑو اس کے لیے ساجدین سجدہ کرنے والے اور سجدے کی وضاحت یہ ہم نے سورہ بقرہ آیت نمبر چونتیس میں کی تھی وہاں پہ ہم نے وضاحت کی تھی کہ یہ سجدہ یہ کون سا سجدہ تھا تو تم گر پڑو لہو اس کے لیے ساجدین سجدہ کرنے والے تابے کرنے والے فسجد اد کا تو کل لحم اجمعون بس سجدہ کیا فرشتوں نے کل لحم اجمعون سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ آیا بعض فرشتوں نے کیا ہوگا بعض نے نہیں کیا ہوگا تو قرآن اس کے ساتھ ساتھ وہ اوہام کو بھی دفع کرتا ہے فسج الملا اکتو بس سجدہ کیا ساروں نے یعنی کوئی ایک فرشتہ بھی سجدے سے رہا نہیں ہے پھر ایک وہم آتا ہے شاید فرشتے تو اتنے کروڑوں میں اور اتنی لا تعداد میں ہیں تو شاید بعض باز, باز نے ایک وقت میں کیا ہوگا پھر ان کے بعد آدوں نے پھر دوسرے وقت میں کیا ہوگا یعنی درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ ہوا ہوگا اجمعون ساروں نے سب نے ایک ہی وقت میں قرآن نے اس شبے کو کلہم اجمعون کے ساتھ دفاع کر دیا اور یہ یہاں پہ تاکید کے لیے ہے ساروں نے بیک وقت کیا ہے اور کوئی ایک بھی فرشتے سے سجدے سے وہ رہا نہیں ہے ہاں اللہ ابلیس مگر ابلیس نے نہیں کیا ابلیس اپنے اپنی عبادت کی بنیاد پہ فرشتوں کے مقام تک پہنچ گیا تھا لیکن اس نے اپنے مرتبے کو پہچانا نہیں مگر ابلیس نے نہیں کیا اور ابلیس ابلاس سے اللہ کی رحمت سے وہ نا امید ہو چکا ہے اور اس کا دوسرا مشہور نام شیطان شیطان شطنا سے ہے شطنا فساد کو کہتے ہیں تو شیطان کو شیطان اس کے فساد کی وجہ سے اور ابلیس ابلاس سے بمانے نامید اس تقبر اس نے تکبر کیا وکانہ مین الکافرین کانا یہاں پہ یا تو اپنے معنی میں کانہ فیل ہے افعال ناقصہ میں وکان کافیرین علم اللَّهِ اور تھا وہ منکرین میں سے اللہ کے علم میں سے تقدیر میں ہی یہ تھا کہ یہ بدبخ یہ تکبر کرے گا یہ تکبر کرے گا اور یہ اپنے عمل کی بنیاد پہ اپنے انکار کی بنیاد پہ یہ انکار کرے گا اور یا کانا بمانے سارا وکانہ منل کافرین اور ہو گیا وہ انکار کرنے والوں میں سے اعلی تو کہا اللہ نے یا ابلیس اے ابلیس ما منع آکا انتہ کس چیز نے منع کیا تمہیں سجدہ کرنے سے لے خلقت بے کہ جسے میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے یہاں پہ بے دونوں ہاتھوں سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا اسے سجدہ کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکے رکھا اصطبرتا کیا تم نے تکبر کیا ہے ام کنت من العالین یا, ہوت یا ہے تو من العالین بڑے درجے والوں میں سے یعنی یا پہلے سے میں نے تمہیں کوئی درجہ دے رکھا ہے اور یا پہلے سے کوئی درجہ نہیں دے رکھا یعنی تم اس سجدے سے پہلے سے بالا ہو اور پہلے سے میں نے تمہیں یہ کہا ہے کہ تم نے سجدہ نہیں کرنا اور یا اب تم نے تکبر کیا ہے اور گھمنڈ کیا ہے آلہ تو اس نے کہا آنا خیر اومین ہو یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس اور اس قیاس کو قیاس فاسد کہتے ہیں نس کے مقابلے میں یعنی کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل دوڑانا یہ قیاس فاسد ہے یہ نس کے مقابلے میں قیاس ہے اور یہی قیاس یہ باطل ہوتی ہے اور یہی قیاس یہ فاسد ہوتی ہے جہاں تک ائمہ قیاس کرتے ہیں تو وہ نس کے مقابلے میں نہیں ہوتا بلکہ وہ نس سے نس میں تدبر کے نتیجے میں ایک قیاس وہ کرتے ہیں یعنی دلیل اس کی نس میں ہوتی ہے یا قرآن کی دلیل ہوتی ہے یا حدیث ہوتی ہے اسی لیے پقہا کہتے ہیں کہ القیاس و لا مثبتن قیاس یہ صرف اظہار کرنے والا ہے قیاس کوئی حکم ثابت نہیں کرتا بلکہ قرآن اور سنت میں ایک حکم وہ مخفی پڑا ہوتا ہے اور مشتحد اس حکم کو وہ ظاہر کر دیتا ہے عام لوگوں کی نظر وہ اس حکم کو تالاش نہیں کر پاتی اعلان خیر من ہو تو کہا اس بدبخ نے کہ میں بہتر ہوں اس آدم سے وجہ خلق تنی منارن تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے وہ خلق تہ منتین اور تو نے پیدا کیا ہے اسے اس آدم کو منتین ان مٹی سے اور آگ مٹی سے افضل ہے اور بہتر ہے اس پر تفصیلی گفتگو ہم نے سورہ آراف میں کی ہے اور وہاں پہ ہم نے بحوالہ ذکر کیا ہے کہ اس کا یہ قیاس غلط تھا حالانکہ آگ مٹی سے کسی بھی صورت افضل نہیں ہے اور وہاں پہ مٹی کی جو خیریت ہے اور اس کی جو افضلیت ہے آگ پہ وہ کئی وجوہات سے ہم نے ذکر کی ہے اعلی تو کہا اللہ نے فخرج منہا تو پس نکل جاؤ مینہا یہاں سے یعنی اس آل میں بالا سے نکل جاؤ فن نہ کرجیم بس بے شک تو مردود ہے تمہیں رجم کیا گیا ہے لانتی الدین اور بے شک تم پر میری لانت ہے الدین جزا اور سزا کے دن تک یعنی اس وقت تک تو لعنت ہے اور اس کے بعد لانت کے ساتھ سزا بھی ہوگی آلتوس نے کہا رب یہ میرے رب فانزرنی الہیوں میں اوباسون بس ڈھیل دے مجھے مہلت دے مجھے علاوہ میں کہ اس دن تک کہ جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے سوال بھی کرتا ہے کمنل منظرین تو کہا اللہ نے کہ بے شک تو محلت دیے جانے والوں میں سے تمہیں مہلت دے دی گئی بعض کہتے ہی جی فلاں پیر کے پاس جاتا ہوں اس کی دعا اچھی قبول ہوتی ہے آؤ ایسا پیر بتاؤں کہ جس کی دعا کی قبولیت قرآن سے ثابت ہے اور جس وقت اس نے نافرمانی کی تھی اسی وقت اس نے دعا مانگی تھی اور دعا قبول ہوئی تھی مستجاب دعا قبول ہونا یہ کوئی حق کی نشانی نہیں ہے عالفین نہ من منظرین پس بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے الہیوں المععلوم اس مقررہ وقت کے دن تک اس مقررہ مقررہ یوم الوقت المعلوم اس دن تک کہ جس کا وقت ہے معلوم مقرر یعنی قیامت کا دن اعلی تو کہا ابلیس نے فب کا بس قسم ہے تمہاری عزت کی آپ کی عزت کی قسم ل اگوین اجمعین کہ میں ضرور گمراہ کروں گا ان ساروں کو آدم کو اور آدم کی اولاد کو اجمعین ساروں کو اللہ عبادک کا منہم المخلسین بھی استثنا کرتا ہے مگر تمہارے بندے منہم ان میں سے المخلصین وہ چنے ہوئے یعنی پیغمبروں کو اور وہ جو مخلصین ہے اور مستفین ہیں انہیں میں گمراہ نہیں کر سکوں گا لیکن مودودی صاحب جگہ جگہ وہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں حضرت موسا نے بہت بڑا گنا کیا تھا کپتی کو قتل کرنے کا اسی طرح حضرت یوسف نے یہ کیا تھا حضرت یونس پر حضرت نو پر جذب جاہلیت غالب آیا تھا اور حضرت یونس علیہ السلام سے منصب نبوت میں کچھ کوتاہیاں ہوئی تھی اسی وجہ سے ان کی قوم بچ گئی ابلیس کہتا ہے تمہارے وہ خالص بندے وہ میری گمراہی سے بچے ہوں گے وہ بھی استصنا کرتا ہے لیکن مودودی صاحب کہتے ہیں میرے قلم سے کیسے بچیں گے قالہ تو کہا اللہ نے تم نے قسم کھائی تو اب میری بھی بات سن لو فلحق بس حق بات ہے ولحق کا اقول اور حق بات اقول میں کہتا ہوں فلحق کو پس یہ حق بات ہے اور والحق حق کا اقول اور حق بات ہی میں کہتا ہوں اور وہ کیا ہے لن جہنمن کا وہ ممن تب آکا کہ ضرور ب ضرور میں بھر دوں گا جہنم من کا تم سے وہ ممن اور ان لوگوں سے تب آکا منہم کہ جنہوں نے پیروی کی تابداری کی تمہاری منہم ان میں سے اجوائن ساروں کو میں بھی تم لوگ تم سے اور تمہارے تابداروں سے جہنم کو بھر دوں گا اور یہاں پہ قرآن نے کہا ہے وہ ممن تب آکمن کہ یہ ایسا نہیں کہ اللہ نے بس پہلے سے یہ ساروں کو جہنمی لکھ لیا بلکہ دنیا میں جو لوگ ابلیس کی تابے داری کریں گے وہی جہنم میں جائیں گے کہ اب اس میں اس بات رسالت اور آداب تبلیغ کل کہہ دیجئے پیغمبر ماس الحکم علیہ من اجرین کہ میں نہیں مانگتا تم لوگوں سے اس بیان پر من اجرین کوئی عوض کوئی بدلا وما انا منل متکلفین اور نہیں ہوں میں منل متکلفین یہ اپنی طرف سے بنانے والوں میں سے سورت کے آغاز میں انہوں نے کہا تھا انحاظ ان اختلاخ نہیں ہے یہ قرآن مگر اپنی طرف سے بنایا گیا تو متکلف کون ہے کہ جو اپنی طرف سے باتیں بناتا ہے وہ تکلفین اور نہیں ہوں میں من المتکلفین اپنی طرف سے بنانے والوں میں سے کہ میں اپنی طرف سے بناوٹ کروں اور یہ کتاب میں نے اپنی طرف سے گھڑی ہو اور بنائی ہو تو یہ کیا ہے انہو اللہ دکر لالمین نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت لالمین مخلوق کے لیے ولطلم نب اہ باد <بَعْدَحِين> اس میں زجر ہے اور ضرور بضرور ضرور تم جان لو گے اس کی خبر کو بادین ایک وقت کے بعد اور وہ کیا ہے موت کے بعد تمہیں پتہ چلے گا اور قیامت کے وقوع کے بعد تمہیں اس کی خبر کے بارے میں پتہ چلے گا سورت میں مقصد تھا على المستفین کے پیغمبروں پر اور برگزیدہ لوگوں پر اللہ کی طرف سے امتحانات آتے ہیں اور وہ آجز ہیں انہوں نے بھی ان حاجتوں میں ان امتحانات میں اللہ کو پکارا ہے تو اسی طرح حاجت روا وہ نہیں ہے حاجت روا وہی ذات ہے کہ جو لوگوں کی حاجتیں پوری کرتا ہے اور یاد کرو ہمارے بندوں ابراہیم اسحاق یعقوب کو کہ جو ہمت والے تھے اور بصیرت والے بے شک ہم نے انہیں خالص کیا تھا بخال ایک پسندیدہ خصلت کے ساتھ کہ وہ آخرت کو یاد کرنا ہے اور بے شک وہ ہمارے نزدیک وہ چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے الخیار بہتر اور نیک لوگوں میں سے اور یاد کرو اسماعیل یسا اور ذوالکفل کو اور وہ سارے بہتر لوگوں میں سے تھے آدھا دکر یہ قرآن نصیحت کی کتاب ہے یا یہ جو ماقبل میں گزرا اس صورت میں ذکر یہ یاداشت ہے اور یہ نصیحت ہے وَإنَّ لِلْمُتَّقِينَ نلیلمسنما آپ اور بے شک پرہیزگاروں کے لیے اچھی منزل ہے کہ وہ جن باغات ہیں ہمیشہ رہنے کے اس حال میں کے کھلے ہوئے ہوں گے ان کے لیے دروازے اس حال میں کے تقیہ لگانے والے ہوں گے ان جنتوں میں اور منگوائیں گے وہ اس میں بفاقی حتین میوے بہت سے وہ شراب اور پینے کا سامان اور ان کے پاس اپنی نگاہوں کو اپنے شوہروں پر روکنے والیاں ہوں گی اطراب ہم عمر ہاضاما تو یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے حساب کتاب کے دن کے لیے بے شک یہ ہماری نعمتیں لرس یہ ہماری دین ہے اور ہماری آقا ہے اور نہیں ہے اس کے لیے ختم ہونا ہاضا یہ مقام جنتیوں کا تھا اور وہ ان اور بے شک سرکشوں کے لیے بری برا ٹکانا ہے اور بری منزل ہے کہ وہ جہنم ہے داخل ہوں گے اس میں اور بہت بر برا بچھونا ہے یہ جہنم ہاذا یہ جہنم کی سزا ایک طرف فل یزوک اور چاہیے کہ یہ چکے اس عذاب کو حمیم ان کے وہ کھولتا ہوا پانی ہے اور خون ملا پیپ ہے جہنمیوں کا پیپ ہے اور دیگر عذاب میں شکلی ہی اس طرح کے ازواج وہ طرح طرح کے عذاب ہاذا فوج یہ ایک ٹولا ہے یہ گروہ ہے داخل ہونے والا تمہارے ساتھ نہ ہو ان کے لیے بے شک یہ داخل ہونے والے ہیں آگ قالو تو کہیں گے کہ بلکہ تم بھی اور خوش آمدید نہ ہو تمہارے لیے تم لوگوں نے آگے کیا تھا تم لوگوں نے آگے کیا تھا ہمارے لیے عمل اس مقام کا پبیسل قرار تو بہت بری جگہ ہے ٹہرنے کی تو یہ کہیں گے اے ہمارے رب کہ جس نے آگے کیا ہمارے لیے عمل اس مقام کا تو بڑا دے اس کے لیے دو چند نار آگ میں اور یہ کہیں گے کہ کیا بات ہے ہمارے لیے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ان مردوں کو کہ جنہیں ہم شمار کرتے تھے شری لوگوں میں سے کیا ہم نے بنایا تھا ان کا مذاق ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے یا ٹیڑی ہو گئی ان سے ہماری نظریں بے شک یہ جہنم کا عذاب لحقن یہ حق ہے یا یہ بات حق ہے کہ وہ جہنمیوں کا آپس میں جھگڑنا ہے کہہ دیجیے پیغمبر بے شک میں ڈرانے والا ہوں اور نہیں ہے کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے کہ یوجتہ ہے سب پر غالب ہے وہ پالنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور وہ جو ان کے مابین ہے غالب ہے الغفار بخشنے والا کل کہہ دیجیے پیغمبر یہ توحید یہ قرآن یہ آخرت یہ بڑی خبر ہے اور تم اس سے ایراض کرتے ہو نہیں ہے میرے لیے کوئی علم کوئی خبر اس عالم بالا کی جماعت پہ جو فرشتوں کی جماعت ہے جب وہ آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں یعنی اللہ کے احکامات کے سلسلے میں وہی نہیں کی جاتی مجھے کسی اور بات کی اللہ مگر انما کے بے شک میں ڈرانے والا ہوں ظاہر جب کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو مٹی سے پس جب میں اسے برابر کر دوں اور پھونک دوں میں, اس میں اپنی روح سے تو تم گر پڑو اس کے لیے تابیداری کرنے والے سجدہ کرنے والے تو سجدہ کیا اس فرشتوں نے ساروں نے اجمعون سب نے مل کر مگر ابلیس نے نہیں کیا اس نے تکبر کیا اور تھا وہ منکرین میں سے اللہ کے علم میں اور یا ہو گیا وہ انکار کرنے والوں میں سے جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو کہا اللہ نے اے ابلیز کس چیز رو کے رکھا تمہیں منع کیا تمہیں سجدہ کرنے سے جب میں نے تکبر کیا یا تو تھا پہلے سے بڑے درجے والوں میں سے تو اس نے کہا کہ میں بہتن ہوں اس سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے اور پیدا کیا ہے اسے مٹی سے تو کہا اللہ نے نکل جاؤ مینہا اس جگہ سے پس بے شک تو مردود ہے اور بے شک تم پر میری لانت ہے جزا اور سزا کے دن تک اور اس کے بعد سزا بھی ہوگی تو کہا اس نے میرے رب مجھے محلت دے یبعثون دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک تو کہا اللہ نے کہ بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے اس وقت مقررہ کے دن تک تو کہا اس نے قسم ہے تمہاری عزت کی کہ میں ضرور گمراہ کروں گا اس آدم اور اس کی اولاد ساروں کو مگر تمہارے بندے ان میں سے وہ چنے ہوئے تو کہا اللہ نے فلحق کو پس یہ بات حق ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ ضرور بروں گا جہنم تم سے اور ان سے جس نے تمہاری تابے کی ان میں سے اجمعین ساروں سے کل کہہ دیجئے پیغمبر میں نہیں مانگتا ہوں تم سے اس قرآن پر کوئی عوض کوئی مزدوری میں کوئی مزدوری بلکہ فری بیان کرتا ہوں تکلفین اور میں نہیں ہوں اپنی طرف سے بنانے والوں میں سے وما أنا من متکلفین امام بخاری نے سی بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا قول بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بھی علم کی بات ہے کہ اگر تم سے کوئی کوئی بات پوچھے اور تم کہو جواب میں اور تم اس بات کا جواب نہیں جانتے اور تم اس کے جواب میں کہو اللہ عالم کہ اللہ خوب جانتا ہے وجہ یہ کہ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں وما أَنَ من المتکلفین میں اپنی طرف سے بنانے والا نہیں ہوں لیکن ماشاءاللہ اللہ آج کے دور میں مولوی مولان باشت کے چپنا شبد ملا وہ ہوتا ہے کہ جو اگر وہ خاموش رہتا ہے تو لوگ پھر کہیں گے کہ اسے تو کچھ نہیں آتا نہیں بلکہ پیغمبر تو اپنی طرف سے بنانے والا نہیں تھا لیکن آج کا ملا جو چیز بھی بکے جو چیز بھی منہ سے نکالے لیکن اس نے خاموش نہیں رہنا حالانکہ یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں وما اور یہ بھی علم ہے اگر تمہیں کوئی بات نہیں ایک شخص نے ایک مہینہ مسافت وہ طے کی امام مالک کے پاس آیا امام قرطبی ذکر کرتے ہیں امام مالک سے اس نے چند سوالات پوچھے تو بعض کے جوابات دیے اور بعض کے نہیں دیے تو وہ شخص امام مالک سے کہتا ہے کہ میں ایک مہینے کی مسافت اور سفر کر کے آیا ہوں میں اپنے علاقے والوں سے کیا کہوں گا جب میں جاؤں گا کہ امام مالک نے مجھے ان, ان سوالات کے جوابات نہیں دیے میں ان سے کیا کہوں گا تو امام مالک نے کہا کہ تم ان سے کہنا کہ مالک نے یہ کہا ہے کہ مجھے ان باتوں کے جوابات نہیں معلوم انا من متقلفین اور میں نہیں ہوں اپنی طرف سے بنانے والوں میں سے میں متکلف نہیں ہوں انہوں اللہ ذکر عالمین اسی طرح تکلف تکلف یہ بھی ہے کہ ایک انسان اپنی زندگی کو مشکل بنائے پیغمبر وہ متکلف نہیں ہے وہ تکلفات کرنے والا نہیں ہے اوروں کے ساتھ زندگی مشکل بنانے والا نہیں ہے اور آج کل کے پیغمبر کے وارث اپنے آپ کو جو کہتے ہیں ان کا لباس علیحدہ ان کا وہ اٹھنا بیٹھنا علیحدہ ہنستے نہیں ہیں کیونکہ اس سے ان کی ملائی میں فرق آتا ہے اسی طرح تکلفات کا ایک معاملہ جو ہے وہ چل پڑا ہے وما انمن تکلفین نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت العالمین مخلوق کے لیے ولط عالم الن نہ اور ضرور تم جان لو گے اس قرآن کی خبر کو بادہین کچھ ایک مدت کے بعد بادہین ایک وقت کے بعد موت کے بعد قیامت کے بعد تمہیں اس کی خبر کا پتہ چل جائے گا اور تم جان لو گے واخر الداوانہ الحمد اللہ رب العالمین